اللہ ہما آلت کی ایک میرے مصطفی کفر کے اندھیروں میں نور کا تبکیلے کرے میرے مصطفی ایپسوڈ ففٹی سکس 56 رہی کل مختوم مارکے موتا موتا اردن میں بلقہ کے قریب ایک آبادی کا نام ہے جہاں سے بیت المقدس دو مرحلے پر واقع ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا اور یہی مارکا عیسائی ممالک کی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا اس کا زمانے وقوع جمالی اللہ 8 ہجری مطابق اگست یا سپٹمبر 629 ہے مورکے کا سبب اس مورکے کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر کو اپنا قد دے کر حاکم بسرا کے پاس روانہ کیا تو انہیں روم کے گورنر شراہبیل بن امر غسانی نے جو بلقہ پر معمور تھا گرفتار کر لیا اور مضبوطی کے ساتھ باندھ کر ان کی گردن مار دی یاد رہے کہ سفیروں اور قاسدوں کا قتل نہائیت بترین جن تھا جو اعلان جنگ کے برابر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سمجھا جاتا تھا اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی آپ پر یہ بات سخت گناں گزری اور آپ نے اس پر فوج کشی کے لیے تین ہزار کا لشکر تیار کیا اور یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا جو اس سے پہلے جنگز کے علاوہ کسی اور جنگ میں فراہم نہ ہو سکا تھا لشکر کے عمرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن ہارثہ کو مقرر کیا اور فرمایا کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر اور جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن روا سپہ سالار ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے لیے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارثہ کے حوالے کیا لشکر کو آپ نے یہ وسیعت بھی فرمائی کہ جس مقام پر حضرت حارث بن عمیر قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر ورنہ اللہ سے مدد مانگے اور لڑائی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے قضوہ کرو اور دیکھو بد اہدی نہ کرنا قیانت نہ کرنا کسی بچے اور عورت اور فنا کے خریب بوڑھے اور گرجے میں رہنے والے تارک دنیا کو قتل نہ کرنا خجور اور کوئی درخت نہ کاٹنا اور کسی عمارت کو منحدم نہ کرنا اسلامی لشکر کی رمانگی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کا گریہ جب اسلامی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقررہ سپ سالاروں کو الوداع کہا اور سلام کیا اس وقت ایک سپ سالار حضرت عبداللہ بن روا رونے لگے لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے کہا دیکھو اللہ کی قسم اس کا سبب دنیا کی محبت یا تمہارے ساتھ میرا تعلق کے خاطر نہیں ہے بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ إِلَّا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيًا تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے یہ تمہارے رب پر ایک لازمی اور فیصلہ کی ہوئی بات ہے میں نہیں جانتا کہ جہنم پر وارد ہونے کے بعد کیسے پلٹ سکوں گا مسلمانوں نے کہا اللہ سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کا ساتھی ہو آپ کی طرف سے دفع کرے اور آپ کو ہماری طرف نیکی اور غنیمت کے ساتھ واپس لائے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا لیکن میں رحمان سے مفترت کا اور استخان مغض مغز پاش تلوار کی کاٹ کا یا کسی نیزے باز کے ہاتھوں آنتوں اور جگر کے پار اتر جانے والے نیزے کی زرد کا سوال کرتا ہوں تا کہ جب لوگ میری خبر پر گزریں تو کہیں ہائے وہ غازی جسے اللہ نے ہدایت, ہدایت یافتہ رہا اس کے بعد لشکر روانہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مشاہیت کرتے ہوئے سنیت الوداع تک تشریف لے گئے اور وہیں سے اسے الوداع کہا اسلامی لشکر کی پیش رفت اور خوفناک ناگہانی حالت سے سابقہ اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا مان پہنچا یہ مقام شمالی حجاز سے متصل شامی اردنی علاقے میں واقع ہے یہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور یہیں جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل کیسر روم بلقا کے علاقے میں ماپ کے مقام پر ایک لاکھ رومیوں کا لشکر لے کر قیمت ہے اور اس کے جھنڈے تلے لقم جزام بلقین و بہرا اور بلی قبائل عرب کے مزید ایک لاکھ افراد بھی جمع ہو گئے ہیں مان میں مجلس شورا مسلمانوں کے حساب میں سرے سے یہ بات تھی ہی نہیں کہ انہیں کسی ایسے لشکر جرار سے سابقہ پیش آئے گا جس سے وہ اس دور دراز سر زمین میں ایک لکھ اچانک دو چار ہو گئے تھے اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آیا تین ہزار کا ذرا سا لشکر دو لاکھ کے تھے مارتے ہوئے سمندر سے ٹکرا جائے یا کیا کرے مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں اس کے بعد یا تو آپ کی طرف سے مزید کمک ملے گی یا اور کوئی حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی لیکن حضرت عبداللہ بن روا نے اس رائے کی مخالفت کی اور یہ کہہ کر لوگوں کو گرما دیا کہ لوگوں اللہ کی قسم جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ وہی تو شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں یاد رہے دشمن سے ہماری لڑائی تعداد قوت اور کثرت کے بل پر نہیں ہے بلکہ ہم محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے اس لیے چلیے آگے بڑھئے ہمیں دو بلائیوں میں سے ایک بھلائی حاصل ہو کر رہے گی یا تو ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے بلا کر حضرت عبداللہ بن روا کی پیش کی ہوئی بات طے پا گئی دشمن کی طرف اسلامی لشکر کی پیش قدمی غرض اسلامی لشکر نے مان میں دو راتیں گزارنے کے بعد دشمن کی جانب پیش قدمی کی اور بلقہ کی ایک بستی میں جس کا نام مشارف تھا رقل کی فوجوں سے اس کا سامنا ہوا اس کے بعد دشمن مزید قریب آ گیا اور مسلمان محتاط کی جانب سمٹ کر قیمہ ہو گئے پھر لشکر کی جنگی ترتیب قائم کی گئی میں مقرر کیے گئے اور میں پر عبادہ بن مالک انصاری جنگ کا آغاز اور سپہ سالاروں کی ایک بعد دی شہادت اس کے بعد مت فریخین کے درمیان ٹکراؤ ہوا اور نہایت تلق لڑائی شروع ہو گئی تین ہزار کی نفری دو لاکھ ٹڈی دل کے طوفانی حملوں کا مقابلہ کر رہی تھی عجیب و غریب مارکہ تھا دنیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی لیکن جب ایمان کی بارے بہاری چلتی ہے تو اسی طرح کے عجائبات ظہور میں آتے ہیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے چہیتے حضرت زید بن حارسہ نے علم لیا اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ اسلامی شہبازوں کے علاوہ کہیں اور اس کی نظیر نہیں ملتی وہ لڑتے رہے لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گد گئے اور قلت شہادت سے مشرف ہو کر زمین پر آ رہے اس کے بعد حضرت جافر کی باری تھی انہوں نے لپک کر جھنڈا اٹھایا اور بے نظیر جنگ شروع کر دی جب لڑائی کی شدت جباب کو پہنچی تو اپنے گھوڑے کی پشت سے کود پڑے کوچے کاٹ دی اور وار پر وار کرتے اور روکتے رہے یہاں تک کہ دشمن کی طرف سے داہنا ہاتھ کٹ گیا اس کے بعد انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور اسے مسلسل بلند رکھا یہاں تک کہ بایا ہاتھ بھی کار دیا گیا پھر دونوں باقی ماندہ بازوں سے جھنڈا آغوش میں لے لیا اور اس وقت تک بلند رکھا جب تک کہ قلط شہادت سے سرفراس نہ ہو گئے کہا جاتا ہے کہ ایک رومی نے ان کو ایسی تلوار ماری ان کے دو ٹکڑے ہو گئے اللہ نے ان کے دونوں بازوں کے عوض جنت میں دو بازو عطا کیے جن کے ذریعے وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں اسی لیے ان کا لقب جعفر تیار پڑ گیا امام بخاری نے نافے کے واسطے سے ابن عمر کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ میں نے جنگ موتا کے روز حضرت جعفر کے پاس جب کہ وہ شہید ہو چکے تھے کھڑے ہو کر ان کے جسم پر نیزے اور تلوار کے پچاس زخم شمار کیے ان میں سے کوئی بھی زخم پیچھے نہیں لگا تھا ایک دوسری روایت میں ابن عمر کا یہ بیان اس طرح مروی ہے کہ میں بھی اس رضے میں مسلمانوں کے ساتھ تھا ہم نے جعفر بن ابھی طالب کو تلاش کیا تو انہیں میں پایا اور ان کے جسم میں نیزے اور تیر کے نوے سے زیادہ زخم پائے سے عمر ہی کی روایت میں اتنا اور اضافہ ہے کہ ہم نے یہ سب زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں پائے اس طرح کی شجاعت و بسالت سے بھرپور جنگ کے بعد جب حضرت جعفر بھی شہید کر دیے گئے اب حضرت عبداللہ بن روا نے پرچم اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر سوار آگے بڑھے اور اپنے آپ کو مقابلے کے لیے آمدہ کرنے لگے لیکن انہیں کسی قدر ہچکچاہٹ ہوئی حتیٰ کہ تھوڑا سا گریز بھی کیا لیکن اس کے بعد کہنے لگے اے نفس قسم ہے کہ تو ضرور مد مقابل اتر قاہ ناگواری کے ساتھ قاہ خوشی خوشی اگر لوگوں نے جنگ برپا کر رکھی ہے اور نیزے تان رکھے ہیں تو میں تجھے کیوں جنت سے گریزاں دیکھ رہا ہوں اس کے بعد وہ مد مقابل میں اترے اتنے میں ان کا چچیرہ بھائی ایک گوشت لگی ہوئی ہڈی لے آیا اور بولا اس کے ذریعے اپنی پیٹ مضبوط کر لو کیونکہ ان دنوں تمہیں سخت حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے انہوں نے ہڈی لے کر ایک بات نوچی پھر پھیک کر تلوار تھامی اور آگے بڑھ کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ کر جھنڈا اٹھا لیا اور فرمایا مسلمانوں اپنے کسی آدمی کو سپہ سالار بنا لو صحابہ نے کہا آپ ہی یہ کام انجام دے انہوں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکوں گا اس کے بعد صحابہ نے حضرت خالد بن ولید کو منتخب کیا اور انہوں نے جھنڈا لیتے ہی نہایت پر زور جنگ کی چنانچہ صحیح بخاری میں خود حضرت خالد بن ولید سے مروی ہے جنگ موتہ کے روز میرے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹ گئیں پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا چھوٹی سی تلوار باقی بچا اور ایک دوسری روایت میں ان کا بیان اس طرح مروی ہے کہ میرے ہاتھ میں جنگ موتہ کے روز نو تلواریں ٹوٹ گئیں اور ایک یمنی بانا میرے ہاتھ میں چپک کر رہ گیا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ متحد کے روز جبکہ ابھی میدان جنگ سے کسی قسم کی تلا نہیں آئی تھی وہی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید کر دیئے گئے پھر جعفر نے لیا وہ بھی شہید کر دیئے گئے پھر ابن روا نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے اس دوران آپ کی آنکھیں اشکبار تھی یہاں تک کہ جھنڈا اللہ تلوار فتح عطا کی خاتم جنگ انتہائی شجاعت و بسالت اور زبردست جاں بازی اور جان سپاری کے باوجود یہ بات انتہائی تاجب انگیز تھی کہ مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا لشکر رومیوں کے اس لشکر جرار کی طوفانی لہروں کے سامنے ڈٹا رہ جائے لہذا اس نازک مرحلے میں حضرت قالد بن ولید نے مسلمانوں کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے جس میں وہ خود تھے اپنی مہارت اور کمال ہنر مندی کا مظاہرہ کیا روایات میں بڑا اختلاف ہے کہ اس مارکے کا آخری انجام کیا ہوا تمام روایات پر نظر ڈالنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے روز حضرت کے مد مقابل ڈٹے رہے لیکن وہ ایک ایسی جنگی چال کی ضرورت محسوس کر رہے تھے کہ جس کے ذریعے رومیوں کو مروب کر کے اتنی کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کو پیچھے ہٹا لیں کہ رومیوں کو تعاقب کی ہمت نہ ہو کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے اور رومیوں نے تعقب شروع کر دیا تو مسلمانوں کو ان کے پنجے سے بچانا سخت مشکل ہوگا چنانچہ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو انہوں نے لشکر کی حیثیت اور وضاح تبدیل کر دی اور اس کی ایک نئی ترتیب قائم کی مقدمہ اگلی لائن کو کا یعنی پچھلی لائن اور کا کو مقدمے کی جگہ رکھ دیا اور میمنا کو میسرا اور میسرا کو میمنا سے بدل دیا یہ کیفیت دیکھ کر دشمن چونک گیا اور کہنے لگا کہ انہیں کمک پہنچ گئی ہے غرض رومی ابتداہی میں مروب ہو گئے ادھر جب دونوں لشکر کا آمنہ سامنا ہوا اور کچھ دیر تک جھڑپ ہو چکی تو حضرتِ قالد بن ولید نے اپنے لشکر کا نظام محفوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹانا شروع کیا لیکن رومیوں نے اس قوف سے ان کا پیشہ نہ کیا کہ مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں اور کوئی چال چل کر انہیں سہرہ کی پہنائیوں میں پھینک دینا چاہتے ہیں اس کا یہ ہوا کہ دشمن اپنے علاقے میں واپس چلا گیا اور مسلمانوں کے طاقت کی بات نہ سوچی ادھر مسلمان کامیابی اور سلامتی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور پھر مدینہ واپس آگئے فریقین کے مقتولین اس جنگ میں بارہ مسلمان شہید ہوئے رومیوں کے مقتولین کی تعداد کا علم نہ ہو سکا البتہ جنگ کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں مارے گئے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب تنہا حضرت قالب بن ولید کے ہاتھ میں نو ٹوٹ گئیں تو مختلف اور زخمیوں کی تعداد کتنی رہی ہوگی اس مورکے کا اثر اس مورکے کی سختیاں جس انتقام کے لیے جھیلی گئی تھی مسلمان اگرچہ وہ انتقام نہ لے سکے لیکن اس مورکے نے مسلمانوں کی ساکھ اور شہرت میں بڑا اضافہ کیا اس کی وجہ سے سارے عرب انگشت انگشتے بدندا رہ گئے کیونکہ رومی اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی قوت تھے عرب سمجھتے تھے ان سے ٹکرانا خودکشی کے مترادف ہے اس لیے تین ہزار کی ذرا سی نفری کا دو لاکھ کے بھاری بھرکم لشکر سے ٹکرا کر کوئی قابل ذکر نقصان اٹھائے بغیر واپس آ جانا عجوبے روزگار سے کم نہ تھا اور اس سے یہ حقیقت بڑی پختگی کے ساتھ ثابت ہوتی تھی کہ عرب اب تک جس قسم کے لوگوں سے واقف اور آشنا تھے مسلمان ان سے الگ تھلگ ایک دوسری ہی طرز کے لوگ ہیں وہ اللہ کی طرف سے موید دو و منصور ہیں اور ان کے رہنما واقعتاً اللہ کے رسول ہیں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں وہ ضدی قبائل جو مسلمانوں سے مسلسل برسر پیکار رہتے تھے اس مارکے کے بعد اسلام کی طرف مائل ہو گئے چنانچہ بنو سلیم، اشجاب، غطفان، زیبان اور فزارہ وغیرہ قبائل نے اسلام قبول کر لیا یہی مارکا ہے جس سے رومیوں کے ساتھ ٹکراؤ شروع ہوئی جو آگے چل کر رومی ممالک کی فتوحات اور دور دراز علاقوں پر مسلمانوں کے اختدار کا پیش قیمہ ثابت ہوئی. سریع ذات السلاسل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اندر رہنے مشارف عرب قبائل کے موقف کا علم ہوا کہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے رومیوں کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے تو آپ نے ایک ایسی حکمت بالغہ کی ضرورت محسوس کی جس کے ذریعے ایک طرف تو ان عرب قبائل اور رومیوں کے درمیان تفرقہ پڑ جائے اور دوسری طرف خود مسلمانوں سے ان کی دوستی ہو جائے تاکہ اس علاقے میں دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنی بڑی جمعیت فراہم نہ ہو سکے اس مقصد کے لیے آپ نے حضرت امر بن آس کو متقب فرمایا کیونکہ ان کی دادی قبیلہ بلی سے تعلق رکھتی تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتہ کے بعد ہی یعنی جمادی الاخر آٹھ ہجری میں ان کی تعریف قلب کے لئے حضرت عمر بن آس کو ان کی جانب روانہ فرمایا کہا جاتا ہے کہ جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی تھی کہ بنو قدا نے اطراف مدینہ پر حلہ بولنے کے ارادے سے ایک نفری فراہم کر رکھی ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن آس کو ان کی جانب روانہ کیا ممکن ہے دونوں سبب اکٹھا ہو گئے ہوں بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن آس کے لئے سفید جھنڈا باندھا اور اس کے ساتھ کالی جھنڈیاں بھی دیں اور ان کی کمان میں بڑے بڑے مہاجرین و انصار کی 300 نفری دے کر انہیں رقصت فرمایا ان کے ساتھ تیز گھوڑے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بلی اور اذرا اور بلقین کے جن لوگوں کے پاس سے گزریں ان سے مدد کے قاہاں ہوں وہ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپے رہتے تھے جب دشمن کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کی جمیت بہت بڑی ہے اس لیے حضرت امر نے حضرت رافع بن جہنی کو طلب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بیدہ بن الجرہ کو علم دے کر ان کی سرکردگی میں دو سو فوجیوں کی کمک روانہ فرمائی جس میں روسہ مہاجرین مثلا ابو بکر و عمر اور سرداران انسار بھی تھے ابو بیدا کو حکم دیا تھا کہ امر بن آس سے جا ملے اور دونوں مل کر کام کریں اختلاف نہ کریں وہاں پہنچ کر حضرت ابو بیدا نے امامت کرنی چاہیے لیکن حضرت عمر نے کہا آپ میرے پاس کمک کے طور پر آئے ہیں امیر میں ہوں ابو بیدا نے ان کی بات مان لی اور نماز حضرت امر ہی پڑھاتے رہے کمک آ جانے کے بعد یہ فوج مزید آگے بڑھ کر خدا کے علاقے میں داخل ہوئی اور اس علاقے کو رونتی ہوئی اس کے دور دراز حدود تک جا پہنچی عقیر میں ایک لشکر سے مدبھیڑ ہوئی لیکن جب مسلمانوں نے اس پر حملہ کیا تو وہ ادھر ادھر بھاگ کر بکھر گیا اس کے بعد او بن مالک کو ایلچی بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا انہوں نے مسلمانوں کی بس سلامت واپسی کی اطلاع دی اور غزلے کی تفصیل سنائی ذات یہ وادی سے آگے قطع زمین کا نام ہے یہاں سے مدینے کا فاصلہ دس دن ہے ابن ساخ کا بیان ہے کہ مسلمان قبیلے جزام کی سرزمین میں واقع سلاسل نامی ایک چشمے پر اترے تھے اسی لیے اس مہم کا نام ذات السلاسل پڑ گیا قزرا شابان آٹھ ہجری ذریعے کا سبب یہ تھا کہ نجد کے اندر قبیلے محارب کے علاقے میں قدرہ نامی ایک مقام پر بنو غطفان لشکر جمع کر رہے تھے لہذا ان کی سرکوبی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو خطادہ رضی اللہ کو پندرہ آدمیوں کی جمیت دے کر روانہ کیا انہوں نے دشمن کے متعدد آدمیوں کو قتل اور قید کیا اور مال غنیمت بھی حاصل کیا اس مہم میں وہ پندرہ دن مدینے سے باہر رہے سلے اللہ محمدیم والا آلہی وسبی وسل اللہ